اور نے کہا میں تمہارے اور اپنی رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کے حساب کے دن پر یقین نہ الاتا